محترم بھائیو اللہ تبارک کا وطارہ فرماتے ہیں یادن امن و تقلّہ وقولوا و کولاسدید اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی سیدھی کیا کرو یو سلقم آمان اکم و یغفر لکم دنوبم اللہ تمہارے اعمال بھی درست کر دے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو اللہ اس کے رسول کی بات مانتا ہے فَقَدْ فَازَ فَوْزَنَ عَظِيمَا وہ کامیاب ہو جاتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی بات مانتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جنت سے دنیا میں بھیج دیا پھر فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًا میری طرف سے جو ہدایت آئے گی فامن تب آہدایا فلا تب آہدایہ فلاں خو پھر جو میری طرف سے آنے والی ہدایت کی اتباع کرے گا اس پر کوئی غم نہیں ہوگا اور وہ کوئی خوف نہیں ہوگا تو ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے اسلام وہ نہیں جو مسلمان کرتے اور کہتے ہیں مولوی اور پیر جو کہتے اور کرتے ہیں اسلام وہ ہے جو آسمان سے آیا اس بات کو اچھی طرح سمجھ گئے اور اس اسلام میں کسی قسم کے اضافے کی اجازت کسی کو نہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت نہیں اللہ ان کو بتاتے ہیں یہ اضافہ کرو تو وہ کرتے و مایا کو وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے جب بھی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی وحی کے ساتھ کرتے ہیں جو شریعت سازی میں کبھی وہ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے اس لیے یہ نظام مصطفیٰ نہیں بلکہ نظام الہی ہی ہے مصطفیٰ علیہ السلامۃ السلام اس کو پہنچانے والے ہیں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر سکتے ولاک والا علیہ ابادیل اگر انہوں نے میرے نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات کر کے میرے نام لگا دی ہوتی لا حض نامن حبل ہم دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے تم مارا کتھا نامن حلوطین گلا کاٹ دیے ہوتے ہم عامن کمن حزین اور تم سب مل کر اپنے نبی کو ہم سے چھڑا نہیں سکتے اور چونکہ ایسا نہیں ہوا تو یہ پکی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں کوئی اضافہ دیکھا لیکن جو امت اسلامیہ کے اختلافات کی وجہ ہے اس میں بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے شریعت سازی شروع کر دی وہ حق جو اللہ تعالی نے کسی کو نہیں دیا شریعت بنانا یہ اللہ کا وہ تعالیٰ کا حق ہے اور کسی کا نہیں ہے ان کی اجازت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں اضافہ کر دیں وہ شریعت بن جاتا ہے مگر اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات قرآن حکیم بھی شریعت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی شریعت ہے اور شریعت سازی کی کوئی بات نبی اپنی مرضی سے نہیں کرتے قرآن حکیم میں جا بجا ایسی آیات موجود ہیں سالون کانل یمہ <الْيَتَامَة> و سالون کانل <الْأَهِلَّة> وی سالون کاندل کرن و سالون کانل محیق و سالون <يَنفِقُن> آپ سے یہ پوچھتے ہیں ان کو یہ جواب دو آپ سے یہ پوچھتے ہیں ان کو یہ جواب دو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے جواب دیتے ہوتے تو یہ آیات قرآن میں نہیں ہوتی تو جو بنیادی غلطی ہوئی امت اسلامیہ کے لوگوں سے وہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنا ماخذ تبدیل کر لی شریعت کہاں سے ملتی تھی کتاب و سنت سے کہا نہیں شریعت ہماری عقل سے بھی مل سکتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ کی صفات کا اس لیے انکار کیا کہ عقل نہیں مانتی ربز جلال اوپر ہے دلیل موجود ہے قرآن حکیم کی بھی سنت مصطفیٰ کی بھی لیکن میں نہ مانوں اس لیے کہ عقل نہیں مانتی تو شریعت پر عقل کو فوقیت دینا یہ بہت بڑی غلطی تھی اس امت کی دلیل کے ہونے کے باوجود کیا آرائیاں کرنا کیاس رائے کی طرف جانا دلیل کے ہونے کے باوجود یہ ابلیس کا کام ابلیس کو کہا ماں منا کا خلک تو اور جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تھا بنایا تھا اس کو میں نے تمہیں سجدہ کرنے کا کہا تھا تو انہیں کیوں سجدہ نہیں کیا میں نے کہا تھا کیوں سجدہ نہیں کیا آگے سے کہتا ہے خلکتا نہیں من ناری خیر خلکتا میں من اس سے اچھا دلیل اس کی کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا آگ جلاؤ تو اوپر جاتی ہے اس کو مٹی سے پیدا کیا مٹی چھوڑو تو نیچے جاتی ہے وہ نیچے ہے میں اوپر ہوں چونکہ میں اوپر ہوں اس لیے اوپر والا نیچے والے کو سجدہ نہیں کر سکتا اللہ کے واضح حکم کے باوجود اپنی عقل دوڑانا یہ ابلیس کا کام کتنے ایسے احکام ہیں جو تیری عقل میں نہیں آتے اب آپ نے وضو کیا ہوا ہے ہوا خارج ہو جائے تو وضو کرو عقل میں آتا ہے عقل تو یہ کہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ استنجا کر لو بس منہ دھونے کا کیا تو فلاں فنا حالات ہو تو غسل واجب ہو جاوے سمجھ میں آتا ہے تو شریعت آسمان سے آتی ہے اللہ اس کے رسول کا فرمان شریعت ہوتا ہے وہ خاموش ہو تو عقل کو حرکت میں لا کر کسی اس کے سملر مسائل کو دیکھ کر کیا سرائی کرنی جائز ہوتی ہے لیکن قرآن موجود ہو واضح دلیل موجود ہو حدیث مصطفیٰ موجود ہو صلی اللہ علیہ وسلم پھر عقل کو دوڑاتا رہے تو اس سے اس میں گمراہی آتی ربعت الجلال کرام کو کسی کام کا کوئی صفت ان میں چھوڑی نہیں کہا ہی عقل نہیں مانتی ہم کیسے مانتے اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ بندہ ناچیز مخلوق اٹھے اور اپنے رب جلال کی نوزب اللہ اس کے اختیارات کو محدود کر دے نوجب اللہ اس کی صفات کا انکار کر دے بہت بڑی بدبختی اور اس کی بنیاد عقل پرستی بعد لوگوں کی دلیل ہوتی ہے میرا ابا یہ کہتا ہے ہم نے اپنے ابا دادا کو یہ کرتے ہوئے دیکھا اننا وجد نہ آبا اعلی آسار <مُقتدون> ہم نے ابا دادا سب کو دیکھا وہ یہ کرتے چلے آئے ہیں اس لیے ہم نے یہی کرنا ہے دلیل کیا ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں قرآن کیا کہتا ہے کچھ معلوم نہیں سنت مستفا کیا ہے ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ یہ ہمارے ابا دادا کرتے آئے ہمیں یہی کرنا ہے اللہ ہمارے اول اولکان آباشون ان کے ابے دادے ان کا نہ عقل ہو نہ ہدایت ہو پھر بھی ان کی پیروی کرو گے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو دعوت دی اچھا یہ بھی عقل پرستی ہے پہلے یہ تصور قائم کر لیا کہ نبی کا کوئی رشتے دار گمراہ نہیں ہو سکتا اس کی کوئی دلیل نہیں مگر یہ ہم نے سوچ لیا اب جب سوچ لیا تو پھر قرآن رگڑے میں آتا ہے تو رگڑ دو سنت آتی ہے تو اس کو رگڑ دو اس لیے کہ کہنے لگے حضرت ابراہیم کا باپ وہ نہیں تھا جو جس کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے جس کا نام ہے وہ باپ نہیں تھا وہ چچا تھا باپ کوئی تارخ تھا ایسا کر کے اس لیے کہ نبی کا باپ گمراہ نہیں ہو سکتا خود ہی سوچ کر قرآن کی آیات کو کاٹ کر پھینکنا شروع کر دیا ابراہیم قرآن کہتا ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آذر کو کہا کہ تو ان بتوں کو مبود بناتا ہے بات واضح ہے بالکل لیکن ہم اس لیے نہیں مانتے کہ ہمارے خیال میں نبیوں کا اتنا زیادہ احترام ہوتا ہے کہ ان کا کوئی رشتہ دار کافر نہیں ہو سکتا اسی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو مسلمان قرار دیا جاتا ہے جب کہ قرآن شاہد ہے اور صحیح بخاری کے دلائل شاہد ہیں کہ وہ اسلام پر نہیں مرا لیکن بات آپ کرو تو آپ کے خلاف تو مظاہرے شروع ہو سکتے ہیں ہم نے سوچ لیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا کوئی اور نبی ہو ان کا کوئی رشتہ دار گمراہ نہیں ہو سکتا اللہ فرماتے ہیں دارا اللہ ماسالہ اللہ نے کفر کی مثال دی ہے نوح اور لود علیہ السلام دونوں کی بیویاں کفر پرت نوح علیہ السلام سلام کا سلام بیٹا کفر تھا سورہ حود اللہ تعالیٰ واضح طور پہ بیان کرتے ہیں جب سیلاب آیا تو بیٹے سے کہا بیٹا یا وہ نہیں کب بیٹے آ کشتی میں سوار ہو جا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہاں ابو اس علاقے میں کبھی بارشیں کم ہوتی ہیں تو اتنا سلاب کہاں آئے گا کہ کشتی میں بیٹھنا پڑے گا جب پانی ہر طرف سے آ گیا تو کہا بیٹے اب بھی آ جا کہنے لگا سی من الماء میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا پانی کہاں تک آئے گا سر میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا کالا سم علیمر اللہ بیٹے آج اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بچے گا نہیں وحال من ادھر سے ایک لہر نے تھپڑ مارا بہا کر کے لئے بیٹا اپنی آنکھوں سے ڈوبتے ہوئے دیکھا دل نرم تھا کہنے لگے اے اللہ ونا آپ نے وعدہ کیا تھا تیرے اہل کو بچائیں گے اور یہ میرا بیٹا میرا جنا ہوا بیٹا یہ نہیں بچ سکا اللہ فرماتے ہی نہیں یہاں رشتہ داریاں نہیں چلتی یہاں ایمان کی بات کافر نہ سفارش کرنا یہ اچھا کام نہیں آئے دون میں تمہیں تم کرتا ہوں ایسی سفارش آئندہ نہیں کرنی کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا لوگ آد اسلام کے پاس سفارش کے لیے جائیں گے وہ معذرت کر لیں گے نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے میں نے اپنے بیٹے کی سفارش کی تھی اگر مجھے اللہ نے پوچھ لیا کیوں کی تھی تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہو تو تصور کہ نبیوں کے کفر پر نہیں ہو سکتے لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کی بھی طویل کر لینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کو بھی جو کفر پر تھے جنت میں بھیجنے کی ناکام کوشش کرنا میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ ہمارا ایک ساتھی اسے موٹر وے وغیرہ پر کہیں نماز پڑھنے لگ گیا تو ایک اور گاڑی رکی انہوں نے بھی نماز پڑھنی شروع کر دی کہتے کہ امین فاتحہ پڑی میں نے میرے پیچھے وہ بھی کھڑے ہو گئے تو میں نے تب بتیادہ آپ الہ والی صورت پڑھ دی تو وہ چھوڑ کر چلے گئے میں نے نماز کے بعد ان کو پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا کہنے لگے کہ تم نے نبی کے چچا کی گستاخ صورت پڑھنے شروع کر دی تھی. مطلب قرآن اصل نہیں ہے سنت اصل نہیں ہے ہماری محبت اصل ہے نبی سے اور ان کے کسی رشتے دار کو ہم نے جہنم میں نہیں بس یہ گمراہی کی بنیاد ہے اصل کیا ہے اللہ اس کے رسول کا فرمان اصل یہ ہدایت ہے اس کو چھوڑنا گمراہی ہے آپ نے تصورات بنا لینا اور بنا کر کے پھر ان پر کتاب و سنت کو رگڑ رگڑ کر فٹ کرنے کی کوشش کرنا یہ امت کی گمراہی کا بڑا سوال میرا فلاں امام ہے فلاں پیشوا ہے اس کو میں مانتا ہوں اس کی کوئی بات رد نہیں کرتا اب میں قرآن اس لیے پڑھوں گا سنت اس لیے پڑھوں گا کہ اس کی باتوں کو سچا کرنے کے لیے میں قرآن اور سنت اس لیے پڑھوں گا کہ اس کے مخالف لوگوں کی باتوں کا رد کر سکوں وہ آیت اور حدیث جو میرے امام کی مخالفت کرتی ہے اما معول و اما مردود یا اس کا ہم مطلب اور نکالیں گے یا اس کو رد کر دیں گے لیکن اپنے امام کی بات کو رد نہیں کریں گے یہ صاف لکھا ہوا ہے صاف لکھا ہوا ہے اس کو رد نہیں کریں گے اس شخص پر پوری زمین کے ریت کے ذرات اتنی لانتو فلانا تو ربنا آداد جو ہمارے امام کی بات کو رد کرے اس پر اتنی لانتیں ہوں تو بنیاد گمراہی کی کہاں سے شروع ہوئی کہ جب ہم نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر دلائل اور تلاش کرنے شروع کر دیے میرا امام میرا ابا میرا دادا میرا رسم میری رسم میرا رواج ہماری برادری ہمارا کلچر وہ کہتا ہے پہلے میں پنجابی ہوں سندھی ہوں بلوچی ہوں پٹھان ہوں اس کے بعد پاکستانی ہوں اس کے بعد مسلمان ہوں ان کو ترجیح ہے اسلام کو ترجیح نہیں ہے یہ گمراہی کی بنیاد ابا دادا کے دین پر چلنا کتاب و سنت کو چھوڑ کر امام اور پیشواب مولوی اور مفتی کے دین پر چلنا کتاب و سنت کو چھوڑ کر یہ گمراہی کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی اتخد احبارہ ہوں اور عیسائیوں نے اپنے مولویوں اور پیروں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا حضرت ادیب بن حاتم آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہتا ہے اللہ کے رسول میں بھی عیسائی رہا ہوں مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ ہم نے کبھی مولوی اور پیروں کو رب بنایا ہو اور قرآن کہتا ہے بنایا تھا قرآن بھی سچا ہے اور میں بھی سچا ہوں آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ اس کے رسول نے کوئی چیز حرام کر دی اور مولوی اور پیر حلال کر دیں کس کی بات مانتے تھے مولوی اور پیروں کی فرمایا فتل کے عبادت ہوں یہ ان کا اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں ان کی بات ماننا یہ دراصل ان کی عبادت کرنا تھا تم نے ان کو معبود بنایا ہوا تھا آج کا مسلمان ہندو کو معبود بناتا ہے ہندو کو تانے دیتا ہے یہ بدھ پرست ہے وہ بدھ پرست ہے اور تو ہندو پرست ہے تیری عقل اس جیسی تیری شکل اس جیسی تیرا لباس اس جیسا تیرے رسم و رواج اس جیسے تو اس کو معبود بناتا ہے وہ بت کو معبود بناتا ہے عیسائیوں کو معبود بنایا عیسائیوں نے مولویوں اور پیروں کو معبود بنایا اور ہم نے عیسائیوں کو معبود بنایا یہودیوں کو معبود بنایا ان کے طرز پر ان کے رسم و رواج پر ان کے بالوں کی کٹنگ ان جیسے تنگ کپڑے ان جیسی عقلیں ان جیسی شکلیں ہر ہر بات میں ان کے رواج کو اپنانے کی کوشش کرنا اللہ فرماتے جس کی تم بات مانتے ہو اصل میں رب تمہارا وہ ہے اللہ اس کے رسول کی بات کو چھوڑ کر جس کی بات مانتے ہو انہوں نے مولویوں اور پیروں کی مانی اللہ فرمایا فرماتے انہوں نے ان کو رب بنا لیا یہ گمراہی کی بنیاد کوئی اس بات کو دلیل سمجھتا ہے کہ فلاں بھی تو کرتا ہے نا یہ دلیل ہے میری تو ایک ایک انچ ہے وہ تو بالکل ہی چھیلتا ہے میں اچھا اب تو والد صاحب سب چلتا ہے سب کرتے ہیں مطلب جو سب کریں وہ ٹھیک ہوتا ہے یہ بھی ایک دلیل ہے یہ بھی ایک دلیل ہے مسلمانوں کی کہ جو لوگ کرنے لگ جائے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے آپ بات کرو تو لوگ کہتے ہیں چھوڑو جی اب تو سب کر رہے ہیں مطلب سب کر رہے ہیں تو اب یہ ٹھیک ہو گیا عزیز بھائیو اسلام ڈیموکریسی کا دین نہیں ہے کہ جو اکثریت کرنے لگ جائے وہ ٹھیک ہو جائے عیسائیوں میں عیسائیت میں شراب حرام تھی جب اکثریت نے پینا شروع کر دی انہوں نے اسمبلی میں بل پاس کیا کہ یہ جائز ہے بدکاری حرام تھی جب اکثریت نے کرنی شروع کر دی تو انہوں نے بل پاس کیا کہ مرضی سے ہو تو جائز ہے ہم جنس پرستی حرام ہے حرام تھی ان کے نزدیک بھی مگر جب انہوں نے یہ بیماری پھیلی تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ اسمبلی میں پاس کر دیا کہ یہ جائز ہے یہ ان کا دین ہے ہمارا دین یہ ہے کہ جو آسمان سے آیا ہے وہ دین ہے جس کو اللہ اس کے رسول نے گنا کہا وہ گنا ہے جس کو انہوں نے ثواب کہا وہ سواب ہے ساری کائنات کرنے لگ دے تب بھی وہ گنا ہے جو اس دن گنا تھا وہی وہ آج گنا ہے وہی وہ قیامت تک گنا ہوگا لوگوں کے کرنے اور نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا فرمائے لو اللہ وہ رکھوں آخر کنسکم ہے جن کو مالا افجا اگر پہلے اور پچھلے جن اور انسان سب کے سب ابلیس جتنے گناگار ہو جائے ابلیس جتنے باغی ہو جائیں سب کو چولہے میں ڈال دوں گا مانا کا فی ملک کی میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آئی مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ یا اللہ تیرے تو ماننے والے تھوڑے نکلے کوئی پوچھنے والا نہیں اس کی اس کو کوئی فکر نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے لوگوں اگر چاہے تو تم سب کو لے جائے ویات بآرین مسجد کی صف لپیٹ کر دوبارہ بچھانے میں دیر لگ سکتی ہے اللہ کو اس بات میں اتنی دیر بھی نہیں لگتی کہ وہ ساری کائنات کی بسات لپیٹ کر کے نئی کائنات بسات اس لیے یہ بھی کوئی دلیل نہیں کہ لوگ کرتے ہیں اور یاد رکھو نیکی کی دلیل ہو سکتی ہے گناہ دلیل نہیں ہوتا جی بات ہے رب کی بغاوت ہو تیری دلیل ہے اللہ کی نام فرمانی ہے اور تیری دلیل ہے تو لوگ وہ بھی تو یوں کرتا ہے نا وہ بھی تو ایسا کرتے ہیں نا گناہ کبھی دلیل نہیں ہوا نیکی دلیل ہوتی تو بعض لوگ دین لیتے ہیں لوگوں سے یہ ان کی دلیل لوگوں سے دین لیتے ہیں بعض لوگوں لیتے ہیں اپنے مولویوں اور پیروں سے بزرگوں نے یہ کہا آگے جو چاہو کر دو بزرگوں نے یہ کہا بعض بزرگوں کا کال ہے بعض بزرگوں کا واقعہ ہے اب وہ کتاب جس مولوی نے لکھی ہے اس کی سند پیچھے کچھ نہیں وہ بزرگوں نے کہہ کر جتنا چاہو شرک کفر بدعات سیا کاریاں دین بنا کر کے ڈال دو اس لیے کہ بزرگوں نے کہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نو کیا دیکھتے ہیں کہ کابت اللہ آباد نہیں میرے دیکھنے کی بات ہے نائنٹیز میں کابت اللہ آباد نہیں ہوتا تھا تو کتنے سال میں سینکڑوں دن ایسے آتے تھے کہ کابت اللہ میں مطلب دوپہر کے وقت میں تو آف کر رہا ہوں تو اور کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. یا کوئی ہے, ہے. بوسہ دیتے وقت کوئی بھی ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تھا یہ حالت ہوتی اور جو لوگ انہوں نے ملازم رکھے تھے عورتوں مردوں کو الگ کرنے والے ان کو حکم تھا کہ جب کوئی نہ ہو تو تم نے تو کر رہا ہے تو حضرت عمر عنہ کے زمانے میں انہوں نے دیکھا کہ کعبہ آباد نہیں رہتا انہوں نے پیغام دے دیا فیصلہ کر دیا کوئی شخص ایک سفر میں دو کام نہ کرے عمرہ کرنا ہے تو حج نہ کرے حج کرنا ہے تو عمرہ نہ کرے ارادہ کیا ہے کعبہ آباد رہے ایک بار حج کرنے آؤ تو دوسری بار عمرہ کرنے ہو نیت اچھی ہے ان کا اپنا بیٹا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عن عمرے کی ایک ساتھ نیت بناتے ہیں کس نے پوچھا امیر المومنین ان کا فیصلہ ہے ایک سفر میں دونوں کام جائز نہیں تم اس کا بیٹا ہو کر نافرمانی کرتے ہو اور امیر المومنین بھی وہ والا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علیہ سنت ہی رسنت الخلفا راشدین المحدید نے میری سنت کو بھی لازم پکڑنا اور میرے بعد آنے والے خلی خلفۂ راشدین کی بھی سنت کو لازم پکڑنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سنت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا ہے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ ایک سفر میں دو کام نہیں کرنے تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے خود اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج اور عمرہ ایک سفر میں کیا ہے. میرا باپ کون ہوتا ہے منع کرنے والا رسول مجھے اس بات کا جواب دو کہ میرے باپ کی چلے گی یا میرے نبی کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانتا میں اپنے باپ میرے نبی علی علیہ سلاد السلام دونوں کام ایک سفر میں کریں یہ منع کریں میں نہیں مانتا تو میرے عزیز بھائیوں آج تو صورتحال حال یہ ہے کہ پیر صاحب نے فرما دیا اور بزرگوں نے فرما دیا اس کے بعد تو دروازہ بند ہے اب اپنی آنکھیں بند کرو اور کندھے پہ ہاتھ رکھ دو اور بس عقل کا سوئچ آف کرو آنکھوں کو بند کرو اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دو جہاں لے جائے آپ کو ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ یہ پوچھو کہ آپ یہ کہاں سے بول رہے ہو تمہارے پاس کیا دلیل ہے کوئی ریفرنس اس کو گنا سمجھا جاتا ہے بلکہ قرآن و سنت کے اردو یا مقامی زبان میں ترجمے کو بھی گناہ سمجھا جاتا رہا ہے اب بھی ترجمے تو ہو گئے اس کو کوئی پسند نہیں کرتا تھا ہو گئے تو اب کہتے ہیں اس کو پڑھا نہ کرو باقاعدہ منع کیا جاتا ہے قرآن پڑھ کا ترجمہ مت پڑھو بس جو ہم کہتے ہیں وہ کرو بزرگوں نے یہ فرما دیا بزرگوں نے وہ فرما دیا بعض لوگوں اپنا دین حاصل کرتے خواب سے خواب سے دین حاصل کرتے اللہ اکبر بزرگ آئے مدینہ آئے وہاں پہ آئے تو نیند آ گئے نیند آ گئی تو سمجھو خطرے کی گھنٹی بج گئی جہاں بھی لکھا ہو کہ نیند آ گئی بس سمجھو خطرہ یا اس سے شرک نکلے گا یا کفر نکلے گا نیند آ گئی تو کہت سالی تھی مدینہ میں روٹی نہیں ملتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ گیا میں نے پوچھا مجھے روٹی چاہیے آپ نے قبر مبارک سے ہاتھ نکالا دو روٹیاں دیں ایک میں نے کھا لی اور جب میں آنکھ کھلی تو دوسری میرے ہاتھ میں تھی یہ دین نیند سے لیتے نیند میں کشف ہوا تھا فلاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور ان سے مسئلہ پوچھ لیا بات ختم ہوئی جلا دو ساری کتابیں مجھے فلاں حدیث بیان کی مجھے فلاں حدیث بیان کی وہ ضعیف تھا وہ صحیح تھا کوئی ضرورت نہیں میں سویار میں نے اپنے رب سے پوچھ لیا بات ختم بیس سے زیادہ جلدے ہیں ایک تفسیر کی روح المعانی اس میں لکھتا ہے علامہ آلوسی لکھتا ہے حدثنی کل عن ان ربی میرے دل نے میرے رب سے روایت بیان کر دی بات ختم ہے اس سے اعلیٰ سرد کیا ہو سکتی یہ گمراہی کی بنیاد جو چاہو اللہ کے نام لگا دو جو چاہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لگا دو بس یہ کہہ دو کہ یہ پہنچا ہوا تھا اور اس کو نیند آ گئی اور اس کو کشف ہوا اور اس نے اللہ سے پوچھ لیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا اب نیا ورژن یہ آیا ہے کہ سونے کی ضرورت بھی نہیں بولے جاگتے میں نبی سے ملاقات ہو گئی جاگتے میں ہو گئی ان سے پوچھ لیا انہوں نے بتا دیا پھر کہتے ہیں ایک ہوتی ہے شریعت اور ایک ہوتی ہے طریقت شریعت یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات مانی جائے طریقت یہ ہے کہ بزرگوں کا فیض حاصل کر کے کشف سیکھا جائے ان سے تو ہم نے تو وہ حاصل کر لیا اس لیے اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں اور دلیل اس کی کیا ہے دلیل پھر قرآن سے واہ اب ربل یقین رب کی عبادت تب تک کرو جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے ہمیں تو یقین نہ آ گیا تمہیں نہیں آیا تم پڑھتے رہو اللہ اخبار میرے مصطفیٰ سلاۃ السلام بیمار ہیں فالج ہو گیا لوگوں کو ایک ٹانگ پر ہوتا آپ کے دونوں ٹانگوں پہ فالج ہو اٹھا نہیں جاتا بار بار بےوش ہوتے ہیں پھر پوچھتے ہیں نماز کا کیا بنا یہ لوگ تو آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہا نماز کا وقت نہیں کر رہا مرو اباب اکرم فلی بناس اب سے کہہ دو و نماز پڑھا دے ہمت نہیں ہو پھر اگلی نماز میں نہائے غسل فرمایا تھوڑی ہمت ہوئی فضل بن عباس اور علی بن ابی طالب دونوں نے اٹھایا دونوں طرف کندھے پہ اٹھایا ورجلا ہوتا خطا نے آپ کی ٹانگیں زمین پر لکیریں بناتی ہوئی جا رہی تھی جا کر کے اب کر صدیق کے الٹے ہاتھ بٹھا دیا آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھائی کیا ان کو یقین نہیں آیا تھا جو تجھے یقین آ کر تیری نمازیں معاف ہو گئی ہیں ان کو یقین نہیں آیا تھا پھر وہ وقت بھی گزرا وفات کی بے ہوشیاں ہیں ہونٹ ہل رہے ہیں عائشہ صدیقہ کی گود ہے رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں آپ کے ہوٹ ہل رہے تھے میں نے سر جھکا کر یہ سننے کی کوشش کی کہ آپ کیا فرما رہے ہیں آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے آپ کے سینے میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ آواز نکالیں ہونٹ ہلانے کی طاقت تھی تو ہونٹ ہلا کر فرما رہے ہیں کوئی سننے والا نہیں ہے فرما رہے تھے اصلاح اصلاح وہ تھا مانو کو لوگوں نماز کا خیال کرنا نماز کا خیال کرنا اور اپنے غلاموں کا خیال کرنا لیکن ہمارا کام آسان ہے ہم نے کہا شریعت سائڈ پر ہو گئی ہم تو طریقت والے بات ختم ہے تو بھائیو اہل سننا وال جمع کون ہے فرمایا ماں وا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افطار فرقہ بن اسرائیل کے بہتر فرقے ہوئے تھے وساتفتلق هذه الامه على 73 فرقه اس امت کے 73 فرقه بنیں گے کل حافظ سارے اگ میں جائیں گے الا واحدہ ایک جنت میں جائے گا پوچھا گیا وہ کون سا ہے فرمایا ما انا علیہ واصحابی آج جس پر میں اور میرے صحابہ کرام غامزن ہیں جو اس پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا جس پر میں ہوں اس سے نکالا اہل سنہ وہ اصحابی سے نکالا و یہ بن گیا اہل سننا و جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہاپائی کرا اس لیے ان کو کہیں اہل سننا و کہا جاتا تھا ان میں بگاڑ آیا تو کچھ اہل حدیث کہلوانے لگ گئے اور باقیوں نے کو اپنے اپنے بندے کھڑے کر لیے بیچ میں ان کی پیروی کرنے لگ گئے انہیں کو طائفہ منصورہ کہتے ہیں فرمایا لا تزالو طائفت من امتی ظاہرین منصورین علی الحق تو اسی سے طائفہ منصورہ ان کو کہتے ہیں اسی سے ان کو فرقہ ناجیہ کہتے ہیں کہ یہ نجات پانے والا ہے سب کے سب جنت میں نہیں جا سکیں گے وہ فرقہ نجات پائے گا جو جس پر آج میں اور میرے صحابہ بکنا تو اس حساب سے یہ ان کی مختلف نام ہے مختلف علاقوں میں ان کے مختلف نام ہیں ناموں میں کچھ نہیں رکھا ہوا بات یہ ہے جو آج بھی اللہ اس رسول کی بات مانے گا وہ وہ فرقہ ہے اس کا نام کچھ بھی رکھ لو سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ ان کے پیر تھے سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کی شہادت پر تحری شہیدین کا نام رکھا جاتا ہے پیر کا نام سید احمد بریلوی مرید کا نام سید اسماعیل شہید اور یہ دونوں ہی طائفا منصورہ میں سے تھے بریلی شہر میں رہنے کی وجہ سے بریلوی کہلواتے تھے مگر وہ تھے کتاب و سنت کو ماننے والا تو کوئی بریلوی کہلوا کر بھی جنت میں جا سکتا ہے جو بند میں رہتا ہو دو بندی کہلوا کر بھی جنت میں جا سکتا ہے اہل بھی گمراہ ہو تو جہنم میں جائے گا ان لفظوں میں کچھ نہیں رکھا ہوا بات صرف اتنی ہے کوئی کہتا ہے جی یہ محمد بن عبد کے بعد پیدا ہوئے جھوٹ ہے کوئی کہتا ہے سعید اسماعیل شہید کے بعد پیدا ہوئے انگریزوں کی پیداوار ہے جھوٹ ہے یہ وہ لوگ ہیں جس پر ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تھے جس پر مالک شافئی تھے اگر ان کا کوئی اور پیر امام نہیں تھا نبی تک تو آج ہمارا بھی نبی ہی پیر ہے وہی وہ ہمارا امام ہے الہ سلاۃسلام اللہ فرماتے یوم سم امام قیامت والے دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے نام پر بلائیں گے آؤ بھائی فلاں فلاں امام والے ادھر آ جاؤ فلاں والے ادھر آ جاؤ امام احمد بن حمبل بلکہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے کہ جو اصحاب الحدیث ہیں ان کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے گا تو پھر وہ پیچھے جمع نام کوئی بھی ہو اگر عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات ماننی ہے اور کسی کو خاتمے نہیں لانا ان کی داعت کرنی ہے عقل پرستی نہیں کرنی پیر مولوی پرستی نہیں کرنی اور بزرگوں نے یہ فرما دیا اور بس دین ختم یہ کام نہیں کرنا جو اس لیول پر سوچتا اس منحل پر چلتا ہے انشاءاللہ اس نے جنت میں جانا ہے اور جب تک خط سیدھا نہ ہوا جب تک بس کا روٹ درست نہ ہوا کہ وہ ہماری منزل کی طرف جاتی ہو اس وقت تک کی ہوئی نیکیوں کا فائدہ نہیں ہو نیکیوں کا فائدہ تب ہوگا جب ہم اس بس میں سوار ہوں جو منزل کی طرف جاتے اس بات کو اچھی طرح سمجھتے اور کیا کیا فرق ہے انشاءاللہ ارض کرنے کی کوشش کروں گا لیکن یہ انالسز ہے یہ تجزیہ ہے اور یہ وہ مسائل ہیں جو آج ہمارے مسائل ہیں جو آج ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں جو آج ہم لوگوں کی سوچ کو پڑھتے ہیں اور اس پر مجھے حدیث یاد آ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا آج اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرمائیں گے یا آدم آدم ادرا لبیک و ساعدیک یا رب حاضر ہوں اللہ فرمائیں گے اخرج بعث النار اپنی اولاد سے جہنم کا حصانہ کر دے وہ کہیں گے اللہ کتنا اللہ فرمائیں گے ایک ہزار سے ایک جنت کے لیے اور نو سو نانو جہنم کے صحیح مسلم کہہ دی جب یہ اعلان ہوگا تو بچے بوڑھے ہو جائیں گے حمل والی حمل کو گرا دیں گے یاجوج ماجوج بھی اس میں شامل ہے ساری آدم کی اولاد شامل ہے ہزار سے ایک جنت میں جائے گا اور یہ ریشو آج نظر آ رہی ہے آپ کی جماعت میں شاید چار فیصد نمازی ہوں. کیا خیال ہے ہاں تو پھر ریشو نظر آ رہی نہیں آج اکثریت دنیا میں کافروں کی ہے مسلمانوں میں اکثریت ان کے ان کا طریقہ سوچ کا ہی الگ ہے اور اگر من درست ہے تو نماز نہیں پڑھتے تو اللہ تبارہ کا ہمیں اپنا من درست کرنے کی بھی توفیق دے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مان کر کامیاب ہونے کی توفیق دے پاما علنہ